اے آمان والوں اللہ کے حکم پر خوب کام ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ الفا بیرے کہ انصاف نہ کرو انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قرب ہے اور اللہ سے ڈوب بے شک اللہ کو تمہارے کام و ننگننا کی خبر ہے